سرمایہ اہل سنت پاسبان مسلح کے رضا شیخ الحدیث و تفسیر بقیت السلف حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نارائے تکبیر نار تکبیر نار تکبیر, نعرہ تکبیر، ناراسال نارائن تحقیق نارائ حیدری ہمارے ہر پہلے الحمد اللہ آواز کھولوی آواز سی کرو الحمد سلام حبیب الوی حضانہ الحسلام ولوی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 اصطراط المستقيم اصطراط الذين انعمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين أمنذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام سلام یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا وا صحاب سیدی حبیب اللہ علاد وسلام علیہ کا خاتمنبی والا عال کا وا صحابہ یا معام سامین حضرات میزبان گرامی السلام علیکم رحمۃ اللہ حمد و درود تو بعد آج دی کی دعا ہے آج مجیب الدعوات رب العالمین نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ بخشے مخدومی پیر سید سجاد احمد شاہ صاحب مدعا دلو آپ درفا قائے کار دا دعوت اور اہتمام اللہ پاک قبول فرماوے ناچی رسو سات نا جناب کو حاضر خدمت اس وقت مختصر جناب دے گوش گزار جس حقیقت میں بیان کرنا اس کا ہے علماء اور فقراء کا فرق اور مذہب اہل سنت دی عظمت علماء اور فرق صرف اتنا ہے علماء ذہن اور زبان نو روشن کرنے اپنا زور صرف کرتے ہیں ذہن اور زبان نو روشن کرن کراف کرنے روشن تو مراد ذہن علم فن روشن دی کوشش کرتے دینے زبان نو الفاظ دی صحیح ادائیگی سیے کرنے مصروف رہتے ہیں اور فکرا دل روشن اور سیدھا کرنے مصروف رہتے اولا ماں زبان دے نگرانی رکھتے ہیں اور فکرا دل کی نگرانی رکھتے علماء کس نگرانی فرما نے زبان بھی اور ذہن کی نگرانی فرما کہ ذہن غلط مسئلہ سوچے نہ زبان پہ آوے نہ نہیں تو لگی کی آخ گے بول بولتا دے کولم کوئی نہیں جاہل ہے فلان لوگ کی آخ گے اسے رہ رہا فکرا دل دی نگرانی فرمان دے وہ آتے ہیں غلط خیال نہ دل چ گزر جائے ما سونا ناراض ہو جائے وہ غلط خیالات تو غیر خیالات تو دل محفوظ کرنے ر وہ اللہ دے فقیر لوگ ہوں اور جے ذہن اور زبان نو غلطی تو بچان مصروف رہے دل غفلت رہے تو زہری والا ماں ہوں لیکن گل صرف ان علماء اور فکرا یہ تباین نہیں کہ کوئی عالم فقیر نہیں ہو سکتا یا کوئی فقیر عالم نہیں ہو سکتا یہ نسبت تباین نہیں ہے عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے بعض علماء فقیر ہوتے ہیں بعض فقیر علماء ہوتے ہیں عالم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالی دے حکم جانتے ہیں ایک خود اللہ نو جانتے جس لے حکم نو جانے اس لے ظاہری عالم ہے جس لے اللہ نو بھی جانے اس لیے بتنی آلم اس لیے اللہ والا بن جاملہ علم اللہ علم بے احکام یہ دوسرے ہے علم بلا یہ صرف سنیا کول ٹھنڈا پانی دینا رکھ پی مناسب سمجھ آ رہی ہے سنگھی جب تک دل تو غفلت رہے تو ظاہری عالم ہے جس لیے دل دا نگران بن جائے اس لیے وہ فکیر سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی دل داخل دل مولا دی یاد دل غفلت تو پاک برے خیالات تو پاک ایک د فقیر ہے جی لکھن خیال رہے تے ذہن تے زبان تے کہ یار اے مسئلہ نہ غلط کر پوے اے مسئلہ نہ گلت مسلا مسئلہ کر پیچھے گلت کی آخر کی آخ گے ادھر غلطی دا خطرہ ادھر دی گرفت دا خطرہ یہ اے چدروں دل غلط نہ ادروں فقیروں فکیر جنا مبدہ مقصود فرق ہے یہاں دے کے مرتبے فرق ایک دا دبدا ذہن تے زبان ہے ایک دا دبدا دل لے او دا ہے او دی نظر مخلوق ہے وہی خالک جس ویل خالک سے نظر ٹک جائے نا اس ویل وہ فکیر بن جائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ اللہ تعالی کے حکمان کا آلم بننا سوکھا ہے پانچ سات سال چ بن جس بن جا ہے اللہ تباہ تعالا دائم بننا اور وہندگی لنگ جی سونے گوس باغ میرار دی اللہ تعالہ نو آئم بھی سن فکیر بھی سن سید, سید ال الکا بھی نہیں ہے سارے کول کی شان کے مطابق جس وقت نقصان ہوا سامان آپ لنگر کا دریا درد ہو گیا ہے بیڑا ڈبیا ہے آپ نے اپنی نظر شریف سر مبارک جکا کے دل والن فرمایا الحمدللہ کچھ دیر تو بعد کسے آن کے خبر دتی حضور وہ بیڑا خیر نار کنارے لگ گیا آپ نے پھر گردن جھکا کے دل والے پاسے فرمایا الحمدللہ اللہ عرض کیتی حضور ہزور یہ دو خبر دے موقع ت الحمدللہ تے سر اللہ آخرا کی پیت سی فرمایا پہلی سی گمی دی خبر دل نو ویخیا کدھر غم چھ کے مالک تو ہٹ پہ نہیں گیا پھر سی خوشی دی خبر پھر دل دن کیا حال ہال بھی خوشی چی اپنے رب ن برابر مصروف رہا میں خیال جیسے دل اس عزمت پاکیزگی بلندی نفات نہچے اس وقت فکیر ہوں جی اس راہ تر پوے تے فخر دی ابتدا جی حاصل ہو جائے ادھر نیڑے بالکل سنگیت نے ہوگا چلو باہر ٹھیک جل شان ہوسل اللہ علیہ وبارک وسلم سمجھ آئیے کبلا خوشی خوشی اطمینان دنیا بھی ہر دشاتے حالات بدل دے نے اونا حالات ہیں اچھا نہ بدلے وہ فکیر ہوں جی بدلتا جائے تے پھر حال خالی علم ہے دل والا علم کوئی نہیں بزرگ فرما دکھتے جاؤ یار تہربانی خلل بند بزرگ لوگ فرما دل اس شاید نا نہیں حوالہ دے چھڑنا فلانے لکھے وہ نقل ہے کہ اندروں دل جو چشمہ پھٹے جو نہیں لکھے کا وہ سنا دینا توجہ ہے دل دے چشمے فٹ دیں اور گل آلم جو شہد حوالہ لینا ہوں اللہ کا ولی وہ بخار چڑھتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ذہن شریف یا خالی زبان مبارک دا نہیں بنایا وہ اپنے دل وارث بھی بنا حضور دے دل کے وارس بنتے ہیں وہ فکیر ہوں کلب مستفا توجہ ہے سلسلے دن جی میں بیان کرنا پیا علامہ صاحب بہت اچھے الفاظ بیان اپنے قلب شریف اور ضمیر شریف دے مقصد نو بیان فرما رہے سن دے اشارے جدھر سن وہ آپ ہی بہتر دے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ سانوں بھی دی سی لیکن میںرض کرنا چاہنا کہ عظمت مذہب ہے زبان چمکا والے ہر مذہب چ لبے لیکن دل چمکا سوائے سنی تو لبھ سکو انی جن لکھا ایمان دی دولت واسطے دعا فرمایا کرو آئی کہ نہیں آئی قسم و دی ازاد قبضہ قدرت میری جان ہے پورے وسوخال کہہ رہا دل دے ان ہر پاسے نے دل دے دجا کے سرف سنیا کتاباں ورک پرتن لکھن والے ہر مذہب محب پر دل کی کتاب پڑھنے والے صرف سنیاں کو ل. باقی مذہب مار مار زندگیاں صرف کر کر کے جیڑی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے سڈے مذہب اللہ والے صرف اپنے دل کے اتنے نظر پا کے اس حقیقت تک عجیب لوگ ہوں یہاں نے آہلے دل کی کھلے ہائے ہائے دل ہی بادشاہ جسم اللہ آہلے دل لوگ صرف تو سوفیا چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو اپنے دل دے احوال تو مکمل باخبر جب شیس ال جاسوس دل جاسوس نہیں والے کے سامنے جو آگے ہے بیٹھا نہیں دور جان کیا دل, دل لڑتے دل دے خیالات تو باخبر ہو گیا نہیں کی سوچتا پھر حضور سیدنا غوث پاک میران رضی اللہ تعالی آپ جا رہے ہیں خدام دا دیم اور متبر دا دک بندے دل چیال آ گیا آپ دے پیچھے بہت مجم سارا مجمع نکھڑ گیا بج گیا آپ کلے رہ گیا او دے دل پھر خیال آیا عجیب گل ہے سرکار نہ لے کوئی نہیں ریا بس چار خیال ہے تھوڑی دیر تو بعد پھر مجمع لگ گیا آپ تجو کر کے فرما نے بے لیا ساڈے دو انگلوں کے دل ہوں نے پاویں اجن کریے پہن کر جب پہلی بار سوچیا میں دل خیال کیا سب جان فورن بج گئے جب فی سوچی میں خیال موڑ آ جانے آ گیا نیشان نہیں سمجھ آ سکتی جینا, مصطفی دے عشق تے درد نالا اپنے دل کر لے گا جلوے اتنے چمک جاندے نے قسم خدا بھی کر کے آنا جو آلما نہیں لگ دی شان ولی شان ہے کر دوسرے مذہب والے اللہ دی گل کریے اوکھا ہو کیونکہ ادھر شہ ہے جو نہیں اور سانس مننا سوکھا ہو ایسے لوگ ایک نہیں پتہ نہیں کن ہیں گزرے نے کہ جڑے سونے خود صاحب حال اور صاحب دل نہیں وہ اسال گزر چ رہے ہوں جی کوئی ہزور کی شان بیان کرے ہوتے ہیں سچ بیان سونے پایا ہے ہی دوسرے افراد جب سنی سمجھ نہیں آتی ہڈ ورتی چھیتی آ جی ہڈ ورتی والے اللہ کے پیارے صرف سنیا جی ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ بھائی توجہ سمجھ آ رہی گال کہ نہیں آئی زندہ ہوں نے خبر زندہ ہوں نے کتابوں حوالہ ڈھونڈا سمجھتے ہیں بہت کچھ جبورد... غلطیاں لگ دی دی. لبے نہ لبے لیکن جس ساہب دل وہ جا کے قبر کھلو کے ہی ویخ لہ نہیں میرے مرشد پاک رہے اللہ تاجدار گولڑا پاک خلیفہ سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دیوبندی آن کے بیٹھتا سی آپ دی شان شریف تے سنی مذہب تو کترانا سی آپ سرکار ایک دن جوش آئے بہو فڑیا نا تے لے گا چشتیاں شریف عالم آلم دربار تے جسریف لے گئے تبلا عالم دربار شریف تبار باہر آ گئے مرشد باغ سڈیا جفی پائی ان بھی ملے نے مل کے انہوں بھی فیض ہے سونے نے جہا لینا ہے مرشد پاک نے قبل عالم داستے سیدھا دربار رسالت جو پیش کر سننی بھی ہو گیا تے ان دربار رسال حاضری نصیب ہو گئی کہ حضور دی بار گائے مرشد پاک دی بار گائے توحفے لے گیا خدشہ خیال جس لی اکھوں اگلے آپ مک گیا کتاب کی لوڑ ہی سلام مورتدار ردی اللہ تعالیٰ نو نقش بندی سلسلے دے حضور میاں شیر ربانی ردی اللہ تعالی نے دے ہم آس زمانہ ایک لاہور ایک دربار شریف ہے آپ دا مناظرہ پہ گیا مناظرہ پہ گیا مخالف کہن لگا نبی پاک مغب نہیں یعنی آپ نے فرمایا یار گل سن سرکار دی گل کرنا میں حضور دادنا غلام بیٹھا تو میرے تو غائب دی گل پوچھ میں تینوں دس منگ سدکے جا اس ذات کریم دے دے منہ سوال ہی نہیں نکل سکیا حضور کرما والے سرکار شاہ صاحب کرما والے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحم اللہ بہت بنے عالم سن میاں صاحب کو تشریف لے گئے اللہ اکبر اکر آ فرمانے شاہ جی علم آلم پڑے ہزور پڑھیا سمجھا ہے؟ حضور کوئی نہ مبارک وقت سی منہ شریف چ نکل گیا کوئی نہ جی نکل جانا ہاں تو رہ فرمانے شاہ جی ہوئی شاہ جی ہو فرمایا سارا سو سمجھ آ گیا سب سمجھ. دو گلیا عالم تے فقیر دا فرق کی دوسرا, دوسرا سن سن ہے سن کہ فقیر ہوں کس شک سبحان اللہ یعنی و فنون جان والے تین لے لیکن اللہ سوائے فکیر لب سکتے سوائے سنیا تو نہیں لگ تاں کر کے جی اللہ والے لوگ اللہ ان دل دے رحم کر دل کھلتا تو مرشد کا فیل ویس رہے وہ پھر کہ یار ہر شہ جان دی وار جا و لگتا ہے پر اندروں مکانی توجہ نہیں فرمائی نے دل میرا چش م Open up! اس قابل کتنے کہ سا نام نشان وہ جنہیں نام نشان آن سمجھ لگی اچھی تو یہ چاہنے سانوں بے نشان کر دے وے اپنے پچھے قیامت والے دن بخش دے سان نشان کرتی تمہیں پتہ ہے نا حضرت ابو اجوب انساری رضی اللہ دنیا دی جنگ دی دوران آپ لڑ رہے فرمایا یار جسے شہید ہوا نا پن لڑتے دے قدم دے تھلے قبر بنایا جائے تاکہ میری قبر یہاں دے پیراں تھلے مٹ ج وہ حضور د میزبان حضرت ابو اجوب انساری سچے بندوں یاد دی دعا تے تمنا رکھنی ہے ابراہیم خلیل دی سنت وجالی لسان پرور دگارا سچیاں بندیاں بند میرا سچا ذکر جاری رکھ تو سونے گل سمجھنا جڑا دل نال رب و کھا کعبہ لبھے ہے گھر بھر ہے پر گھر والا کون ہے جس لیے کوئی باہو پیر ورگا کوئی دتا سونے ورگا کوئی کو دل روشن کر چڑھتا ہے دل چ رب واش ہے پھر کتا لکھی جائے کعبے کا طواف کرنے تو کعبہ یہ لگ پا توجہ ہے اللہ بچا لوگ بچا کابے ول سجدہ کرایا سو دل والے فقیر نہیں سو کرایا فرشتیاں تو سجدہ دل والے ون کرایا پہ سجدا نہ کوئی بہتر مامور ہے نہ کوئی اللہ ہے بیرا سجدہ رب آخیا کرو میرے بندے آخ کرو بندے تے آخ کرو بندے ول کرو مینو اس جو لے آدم آدم کو ہی سجدہ کرو تو پھر تعظیم مل آدم ولے سجدہ کرو عبادت میری تعظیم می جلا لین وغیرہ سب تفصیلات لکھا لے آدم جی فرما کا سجدہ رب نن سے فرشت ہے بندے سجدہ کرو پھر سانو فرمان کرو سمبیا حقدار نہیں سر محمد حقدار کر کے جانوروں ویخ ہزور سجدا کر اللہ نے جانوروں نہیں ڈکیا انہ تو کرائی جانا ہے فرشتیاں تو پہلے دن کرایا سو سانوں کیوں آخیا اے مبارک کار والے کی حدرت شانہ ویخ کے تو خدا مان کھڑے نے لہذا یہ ڈکنے یہ سجدہ نہ کر شان رب دس دن عبادت لیکن کدھر ادھر نہ مڑ پہ لہذا کی خراب کر بیٹھن کمزور لوگوں دا خیال کردیا سونے رب نے انسان کے نو منع کر د فرشت ڈکیا گیا کتاب پڑھے اللہ والے اللہ نا اللہ سنے دیا دس دیا جی بندے دس پی آخر خدا یہ ہو لیکن جن مرضی کو شان وے خدا نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کہ خدا بن نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی ربوئی میرے منہ چ لفظ نکل گیا جملہ اتفاقیا سمجھو اللہ والے جنیا مرضی شانہ اللہ سونا ان شانہ ظاہر کرتا خدا بن مسلمان خدا وہ خدا نہیں بن سکے جنیاں مرد شانہ واؤن کیوں, کیوں؟ کہ خدا بن نہیں سکتا خدا بن نہیں سکتا جو بڑھے وہ خدا نہیں جو خدا ہے وہ بنے نہیں جو بن پیا وہ خدا نہیں سید بھاوے سیے تو کوئی ہے جو بن گیا وہ خدا نہیں جو خدا نہیں وہ بڑھ نہیں سکتا ہام سمجھ نہیں آئی گل اللہ شریف کسم سنیو. سنیو، ало... ذات کی مبارک ہوے تھوں کہ اس ذات He야. نے اس مذہب حق کی سمجھ دیتی کئی ہے ہائے ہائے دربار سے ہلور دربار شان بخت شیرا کر کے بے وکوفوں امام غزالی رحما اللہ لکھتے ہیں ادھر دیکھو نبوت کا پرتاؤ ہے یعنی کی مطلب میں بیٹھا میرے سامنے شیشہ کرو شیشے میرا پرتاؤ آ گیا میں نہیں آیا لیکن کے چشتی دی پہچان ضرور ہونی ویس کے اگلے آخر گیا بیٹھے تا کر کے جب لنگ دڑکوں تو کسی کی فوٹو ویک دہا آپ نہیں بیٹھا فوٹو بخش وہ شخص ویک کے تھی پڑھتے ہو فلانا فلانا ماحول یار جی میرا مطلب حقیقت نہیں کیوں آخا حال نہیں بیٹھ سکتا یہ کاغذ سے بیٹھا وہ کورسی تھی پر نبی کا اکثر یہ نبی پہچان توجہ نہیں فرمائی ویخ پر عجیب کہہ لے میں پوچھنا کیا نبی نی شیطان دا پتا لگ جا سی یہ شیطان ہے نبی فرشتے اور شیطان میں کیسے فرق کرتے تھے یہ شیطان ہے اے اللہ کا فرشتہ آیا کھڑا ہے نبی کیون فرق کر دے سنو جی میں نبی فرق کرتے ہیں قسم ذات کی کر کے آنا جی قبضہ قدرت چ میری جان کامل والی ابتدا والوں آن کے توجہ ابتدا والان دھوکھے پا ل مرشد کی شکل چیڑی کیڑی شکلیں لے لینا شیتانوں بھی اللہ تعالیٰ بڑی طاقت دیتی امتحان لیکن ہوے کامل جو شیطان تے فرشتے دی پچھان نہ کرے مڑکامل ہویا ہوا رسول دا کا اکثا ہویا پچھان نہ شیطان دی کیا اس پاک میرا سرکار جس جی وقت اپنے مجاہدے اور ریاضت مصروف نے وہ بدل بن کے آیا بڑی عبادت کی میں تیرے بڑا راضی ہو گیا مندر لکھ لینا تیرے ہو میرے نانے تے کدی معافی نہیں ہوئی جرا سید لمبیا سی میرے تے معافی ہو گئی مشہور گل ہے اس نو پتہ لگا کہ نہیں آیا بدل بن کے مڑ بھی آپ نے پچھا لیا شیتان پیا بوںکہ وہ توجہ ہے کسے تیرے میرے ورگے شیتان کا دھوکا دینا ہوا کاملین دھوکھا نہیں دے سکتا پچھا لیند نے کون آیا تو توجہ نہیں فرمائی نے تو میرے بھائی آنت و جماعت مذہب کی حکانی اتحان سبر باد کی گلوں تھوڑا جا اگے چلانا پتہ نہیں کدھر اشارے مارن بہ سن وہ آپ ہی جانتے تھوڑا جہاں بھی پہنچ جانے بھی بے مارے گل نہیں جب سڈیا بزرگاں دتا ہے انہاں فرمایا بکے مارتے ہیں کبوتر جنہ دانے لب لب کھانے کیوں بکھا مرے مہنگی پتا مولا نے کدھر شہرے مارن سن یہ بہت اچھی سطح کی گل کرتے سن پہ میں ایگھی جی مثال دے کے گل کر سڈے بزرگ فرمایا کوں بکھا مرے جی دانے نہیں لبھتے تو روڑی ودو اگلی گل کر لگا آشک بھوکے مار دن کم کل اللہ قسم کھا کے فرمانے مومنوں میں تو دے کے سماوا یہ مطلب ہے جنوب نہیں دینا ہی نہیں تو جن مومن ہی نہیں ہزور سید نہ آلم لاہور پڑھتے رہو جی آگتا ہے ہوں وہ تو دل دےت اللہ سونا جان دے منگا اپنے مگے لیکن اپنے آپ رکھی کھڑا وہ اپنے جو آپ لاہور پڑھتے سنگا گروں کلے آئے خلاف ہو گیا ود کے شری کما سونے دے دین واسطے آئے نے ہستا پڑھتے سن ایک دیہ لاہور دارگتے س ہوں اگر کوئی آخو ویخ ہوئے مول بھی اسی پھر ادا بھی دھیان کرے کبوتر دگی کا نال کوئی مقابلہ نہیں بہت ڈرٹ ہے تم سال کوئی ہسپتال نہیں منگ کے کھا ج سڑک بنا کو بنا کھا جائے سارا جہان منگتہ نہ ہتریا ہے پر صرف نفسے کا کتر منگ رہا ہے خلاف دکھا لگتا پر ان پتا نہیں جدو امانت دین لگا سی سانو امانت کھنا رہے تری امانت حرف نہیں آؤ دے اتہاس آدھوں یاد رکھ کے رب شریف مارا سونے پیچھے اپنے جان کے دلیل گزر رہا سی بلکہ اپنی گل کرتے ہیں فرما دے میں میں جنگل چزر رہا تھا ایک ج آواز آئی ہے میں کہ چل ویخنا وا اتے کوئی بندہ بس دانی شا منگنے مسافر تھا آر مارے جب میں قریب پہنچیا وا بچیا دروازہ چ کھولیا اندر وڑیا ایک بندہ لا پیارا بیٹھا میں حیران ہوا بھی آئی سی اندر بندہ بیٹھا آپ میں جڑا کتا بڑ کے بنکدار سب میں کتا نہیں سی پر میں سنیا سمجھ آئی ہو سولہ نا جا موزود وہ میں بول ہا ہا ہاں پھر جی کوئی بیٹھا ہوے گل کرنے والا اتے بیٹھا لکیر کھن پہ بنیا یہ بکواس ہی کرنی ترمزی شریف جانا ہے میرے آخا سل اسلم کوا برا کام کرتا س ایک برا حضور دی خدمت جڑا کام کرتا آن کے ہزور لاما رسول اللہ ویلا بیٹھا رہتا جناب دے کو. دا کوئی نہیں آپ نے فرمایا کی پتا تینوں تین پیالہ بداؤ یہ سد کے پیالہ بتاؤ اللہ دیا بند ادھر ویخ بس اس دقت وہ دس خاطر مانگ مانگ کے گزارا کرتا وہ خاطر جدو ویخ لینا نا کامیاب ہو گیا ہے، دنیا دا ہے تربار سے جا منگتی بان اصے بادشاہ بنا کے بٹھا دیتا ہے <تصفح> دی. <تصفح> عالم دے کدی لاہور دے منگ دے پھر دے نے <تصفح> قدی دنیا کنیا عالم دے دربار سے منگتی دی پھر سونا دی. <تصفح> <تصفح> <تصفح> او کی وقت سی <تصفح> فرمایا امتحان دا فرمایا احسان امتحان کامیاب ہوے تو احسان ہی نہیں تو سنی الفاظ سے جناب کو اجازت چاہو گا میں اپنے آپ بچا رہا کل واسطے کل ہی شاہ کی نماز زباد لاہور لاہور در ایک ایسا عجیب موضوع لانا ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دنیا کے اندر اس طرح دا موضوع کسے کونے چان نہیں او دے دلائل اسے براہین وہ انشاءاللہ اللہ بیان تو بعد ہی پتہ لگے گا کہ کی پیش ہوا گنمان رکھے آ سارے صالحین سارے سال مٹانے والوں کا ان شاء اللہ دلائل جسے پیش ہو گے ناشید نے فتل الباری شرح بخاری دے بھی اس موضوع اتنے کتاباں ناشیل نے عربی ہواشی چڑھائے نے ان حواشی دا نچوڑ اتنے پیش کرا اور جہے وہ ہواشی نے وہ رسالہ بھی خود بن گیا عربی درد وہ رسالہ بھی ان شاء اللہ آئے گیارا بجم دن ویتر تھلی تھر کمیں پہنتا اللہ سونے دے فضل و کرم نا آخر سمندر بس بھائی بس میں کل واسطے آپ کو بچایا